وضعها اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا ہے آیت ساتھ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے آسمان کو چھت بنا کر اوپر اٹھا رکھا ہے اور اس آیت میں کہا کہ اس نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا ہے اور اس پر بلند و بالا پہاڑوں کا کھوٹا گاڑ کر اسے ثابت بنا دیا ہے تاکہ اس کی نو بنو مخلوقات اس پر زندگی گزار سکیں آیات گیارہ بارہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے زمین میں مختلف قسم کے پھل پیدا کیے ہیں اور بالخصوص کھجور جو غلافوں میں لپٹے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے دانے پیدا ہوتے ہیں جو پتوں اور خوشوں میں لپٹے ہوتے ہیں دانے انسانوں کی خوراک بنتے ہیں اور بھس ان کے جانور کھاتے ہیں